میرے مرشد محبوب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہیں وہی لمحہ بہار زندگی ہے غام پن ہے زندگی ہے غام پن پنہا کے منہ چھپا ہوا یعنی اللہ کی محبت کا غم جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ متائع زندگی ہماری زندگی کا حاصل ہے ہماری زندگی کی کامیابی کی پونجی ہے پونجی <سطور> غم پن ہائے گئی ہے <سطور> رموزی عاشقیوں بے متائے گئی ہے رموزی و مند گئی ہے یعنی عشق و عشق او او اور محبت کے اسرار اور راز اور بندگی, بندگی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھائے اور یہی غم ہماری پونجی ہے کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہی لے کر حاضر ہوں گے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل خون شہادت کا کل خون شہادت کا میں لتھڑا کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے یہ جو ہمارے دل کا اندر ہی اندر خون ہو رہا ہے اپنی خواہشات کو قتل کرنے کا یہ ہماری پونجی ہے ایک اور جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے حضور ایک آپ گینہ لایا اللہ اس میں ہماری ناجائز خواہشات کے قتل کا خون بھرا ہوا ہے ایک سفینہ لایا ہوں میں یہ بھرا ہوا ہے اس سے آپ کی درد درد محبت اور آپ کے راستے کا غم اٹھانا جو میں نے دنیا میں کیا غم اٹھایا اس کا درد بھرا صفینہ میں آپ کے حضور لایا ہوں غمیں پن ہائے گئی ہے کی ٹھنڈک جان عالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈرل جان آلم تیری چو پہ سر اگی ہے تیری چو آپ کے سنگھر پر اپنا سر رکھنا اور کارکٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرا حادثہ ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑی فیکٹری مل جائے تھوڑی بہت بہت بڑی بڑی مل مل جائے مجھے اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ وزارت مل جائے کوئی کہتا ہے مجھے بادشاہت مل جائے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ ہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور حضرت والا نے کہ ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا ذوقِ طلب بھی مختلف دہر میں دہر مانے دنیا اس دنیا میں ہر انسان کا کچھ نہ کچھ ٹارگیٹ ہے کچھ عجیب ذوق ہے،, ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی حسین لڑکیوں کے چکر میں ہے کوئی فیکٹریوں کے چکر میں کوئی مال و اسباب کے چکر میں کوئی وزارت کوئی اس بادشاہت کوئی سلطنت کے چکر میں ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا اختر بقرار نے تیرا سوال کر دیا اللہ مجھے تو آپ چاہیے حضرت نے بھی بیان میں سنا میں نے حضرت والا فرما رہے تھے کہ جو ہے ہمارے پردادا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر کیا مانگا فرماتے تھے کہ وہاں تو ہر کوئی وہاں خانہ کعبہ میں کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ حاضر ہیں کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے لیکن آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کے کیا مانگا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے قلعہ ہی میں تجھ سے طلبگار دے رہا کہ کوئی با بندہ ہے اس کی اولاد ہے وہ اولاد جو ہے ابا سے کہہ رہی ہے ابا فلاں جائیداد میرے نام لکھ دو یہ کام یہ اتنا مال میرے نام لکھ دو یہ فلاں فیکٹری میرے نام لکھ دو یا یہ مکان میرے نام لکھ دو اور ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے ابا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو آپ کی خوشنودی چاہیے بس مجھے آپ چاہیے تو کیا عالم ہوگا باپ کی خوشی کا تو اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کو مانگتا اللہ خوش کہ ساری دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر یہ مجھ سے مجی کو مانگ رہا ہے تو یہ کمال بندگی حاصل یہ کمال بندگی ہو جائے اس کو جو اللہ کو اللہ سے مانگ لے کیونکہ دنیا میں بھئی سوچو کہ کتنے دن رہنا ہے ایک دن یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بس جب یہاں سے جانا ہے تو اصلی کامیابی کہاں کی کامیابی ہے جہاں کی جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کی کرنسی ہم خوب کما کر لے جائیں خوب اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں بس پھر مزے ہی مزے پھر تھوڑی کوئی نہ موت ہے نہ پریشانی ہے نہ غم ہے نہ اس کی تنگی ہے نہ کچھ عیشی عیش ہے وہاں تو. تو وہاں کی تیاری کر کے کیوں نہ جائے یہاں اگر تنگی بھی اٹھانی پڑے تو یہاں کی تنگی کو خوشی خوشی برداشت کر لو وہاں کی وہاں کے عیش و عشرت کے لیے ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا ہے کتنی دیر سے کیوں آئیں دیکھو نہیں کیوں, دلوقتي نہیں دلوقتي نہیں. کیوں نہیں کر رہا آ نہیں رہی اب ہمیں تو اس کا کچھ آتا نہیں ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں کر رہا رپورٹنگ ہاں وہ تو دیکھیں گے لیکن اس کو عبداللہ سے پوچھیں گا فون کر کے متا ہر گالم ساصل جسے حاصل کمال جس گئی ہے جسے حاصل کمالِ بند گئی ہر پتا ہےر گوالم کو حاصل جسے حاصل کما کے بند ہے موانع نظر ہے دستے جنوں کے در ہے دست جنوں کے بڑے کا دیوان کی ہے بڑے ہی کام کی دیوان کی ہے یعنی خرد جو ہے یہ دست جنوں اللہ کے راستے میں جنون کے راستے میں محبت کے راستے میں سب مانے ہیں یہ عقل و حرت کی باتیں بس کام کی ہے تو صرف دیوانگی ہے یعنی دیوانگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت پر چلنے چلنے میں کسی قسم کی مصلحت کو کسی قسم کے خوف کو برداشت نہ کرے کسی قسم کی مصلحت نہ لائے لیکن شریعت کی پابندی کے ساتھ یہ دیوانگی ہے اس میں کسی چیز کو مصلحت کو رکاوٹ نہ بننے دے نتیجہ نہ سوچے کہ اگر میں یہ شریعت پہ چلوں گا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے یہ دیوانگی ہے موانع آمی نظر معانتے جنوں جن جن جن کے بڑے ہی, ہی کام کی دیوان, دیوان تے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اگر دیوانے نہ بنتے تو اللہ تک کبھی نہ پہنچے پہنچتے اور دیوانہ پن یہی ہے کہ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور کسی مصلحت کسی رکاوٹ کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہ لانا اگر بے گا یعنی اجنبی پن اور روکھا پن اگر تمہارا پھول سے دل نہیں لگتا دل نہ لگنا اگر بے گان گئی ہے تجل سے چمن میں بھی تجھے گئی ہے چمن اگر تم لا تعلق رہو گے بیگانے رہو گے تو چمن میں بھی تمہیں افسردگی یعنی گلشن میں رہ کر بھی تم جو ہے افسردہ رہو گے پریشان رہو رہوگے مضطرب رہو گے اللہ والوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر اگرچہ گلشن بھی ہو تو بھی اس میں انسان بے چین اور پریشان رہے گا نعمتوں میں بھی پریشان رہے گا حضرت نے مولانا رومی کا شعر سنایا کہ آ در کنج مسجد مست و شات وہاں یق درباغ ترکش و نام مراد یہ ایک شخص ہے جو مسجد کی چٹائی پہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور چٹنی روٹی کھاتا ہے تو وہ اس کا دل جو ہے خوشی سے بھرا ہوا ہے لبریز ہے محبت سے لبریز ہے اور اس کو چین اور سکون حاصل ہے اور ایک شخص کے خدام بھی ہیں حشم قدم سب موجود اور جو ہے باغ بھی ہے اور سب کچھ عیش و عشرت کے سامان بھی ہیں لیکن اندر سے دل اس کا مضطرب اور بے چین ہے ایسے ہی کافروں کے لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ کافروں کے عیش و عشرت پر مت جاؤ کافروں کا عیش و عشرت ظاہری ظاہری ہے اندر سے وہ ان کا دل ہر وقت بے چین ہے کیا بات حضرت والا نے فرمائی سبحان اللہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قربت کی دو دو صورتیں ہیں ایک تو ایک بادشاہ ہے اس کے اس کے پاس ایک مجرم بھی کھڑا ہوا ہے اور ایک اس کا وزیر جو اس کا چہیتا لاڈلا وفادار وزیر ہے تو قریب تو دونوں ہیں لیکن قربت کس کی معتبر اور کام کی ہے جو اس کا چہیتا اور وفادار اور اس کا غلام ہے وہ اس کی قربت کام کی ہے یا مجرم کی قربت کام کی ہے بتائیے قربہ قریب تو وہ بھی ہے مجرم بھی ہے اور قریب اس کا وزیر وفادار بھی ہے لیکن قربت معتبر کس کی ہے اور فرمایا کہ بربروں چوں گورے کافر پر حلل مند دروں قہرے خدائے از کہ اگرچہ کافر کی خبر جو ہے اس کو توپوں کی سلامی بھی مل رہی ہے اور بڑی سنگ مرمر کی خبر بنی ہوئی ہے بڑا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے لیکن اندر ہی اندر اس پر خدا کا قہر اور عذاب اس کے کفر کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے تو یہ سب جو عیش و عشرت ہے مال و دولت ہے سب ظاہر کی شان و شوکت ہے اندر سے اگر خدا کو ناراض کیے ہوئے ہے تو اندر سے اس کا دل بے چین اور مسترب رہے گا اگر بیگانگی ہے تجھ گل سے چمن میں بھی تجھے اب سر ہے چمن میں بھی تجھے افسر جو ان کی یاد میں گزرا ہے قتل جون کی یاد میں گزرا ہے قتل وہی لمحہ ہار زندگی ہے وہی لمحہ رے زندگی ہے جو ان کی یاد میں اختر تعلق ہے ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ خواجہ صاحب نے اضرتانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظ کو منظوم فرما دیا کہ تجھ کو لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے تو مرشد تو طریقہ بتا دے گا تقوی سکھا دے گا بتا دے گا کہ بھئی تقویٰ کا راستہ یہ ہے اللہ کی ناراضگی کا راستہ یہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے تو راستہ چلنا تو سالک کا کام ہے یہ یہ تھوڑی ہوگا کہ مرشد جو ہے وہ آپ کو کندھوں پر بٹھا کے منزل پہ لے چلے گا تو اگر لے بھی چلے تو ایک کو بٹھا لے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا اور اگر لے بھی چلے گا تو ایک کو لے جائے گا دو کو کہاں سے لے جائے گا تین کو کہاں سے لے جائے گا تو یہ یہ جو سوچ بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ بس تعلق کر لیا اور بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا بیان سن لیا بس تعلق کر لیا بیت ہو گئے بس یہ ہو گیا ارے بیت کرنے کے بعد تو اب تو تعلق شروع ہوا ہے اب تو کام شروع ہوا ہے اور بعض لوگوں کو دماغ میں یہ خرابی ہے کہ وہ بیت ہی نہیں ہوتے اس ڈر سے کہ بیت ہو جائیں گے تو ہمیں پابندی کرنی پڑے گی تو ظالموں یہ تو سوچو کہ اگر پابندی نہیں کرو گے تو ٹھکانا کہاں ہوگا یہ جی کیوں نہیں سوچتے اللہ سے کیا وہ وعدہ بھول گئے مرشد کیا ہے مرشد تو تجدید تجدید کرتا ہے اس وعدے کی وہ وعدہ یاد دلاتا ہے وہ فکر آخرت کی فکر آخرت دلاتا ہے کہ جہاں سے ایک دن جانا ہے وہاں کی فکر کرو اور یہ یہ کام کرو اور یہ یہ کام نہ کرو تو یہاں تو ہم سب لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی یاد یاد دلائیں ایک دوسرے کو اور وہاں کی تیاری کریں تو یہ کیا بات ہوئی کہ इसलिए اس لیے نہیں ہوتے کہ के ہونے کے بعد پابندی ہو جائے گی تو ابھی تم سانڈ بننا کیوں پسند کرتے ہو کیوں سانڈ کی طرح گزارتے ہو شرم نہیں آتی کہ اللہ سے کیا وہ وعدہ دنیا میں آئے ہو اور یہ یہ سوچ کے بیت نہیں ہو رہے کہ جو ہے پابند ہو جائیں گے تو پابند جو پابند نہیں ہوتا وہ سانڈ کی طرح ہوتا ہے اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اور پھر وہ جگہ جگہ ماریں کھاتا ہے پٹتا ہے زخمی ہوتا ہے اور اس کو کوئی پھر بھی نہیں پوچھتا کیوں سانڈ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو شرم آنی چاہیے ایسی ایسی باتوں سے اور ایسی سوچوں سے اور بتا دیا کہ راستہ بتلایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے مرشد کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اٹھا اٹھا کے گر گئے تو آپ کو اٹھا کے آپ کو نہلائے تولائے بھی اور پھر وہ آپ کو پیار پوس کرے یہ طریقہ نہیں ہوتا بلکہ خود ہمت کرنی پڑتی ہے ہاں مرشد دعا کرتا ہے اور اللہ سے روتا ہے اپنے متعلقین کے لیے وہ اس لیے بھی روتا ہے کہ اس کو اپنا خوف ہوتا ہے کہ اللہ اگر اس کی رہنمائی کا صحیح حقم نے ادانی کیا تو کہیں ہم پکڑے نہ جائیں اس لیے بھی وہ روتا ہے اور ایک امت کا درد بھی اللہ اس کے سینے میں دیتے ہیں وہ اس لیے بھی روتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا ورثہ ہے وہ ورثہ یہی ہے امت کا درد اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اور یہ سوچ کو بدلنا ضروری ہے یہ بیت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب کام ہو گیا یہ کام تو اب شروع ہوتا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ بیس ہونے کے بعد اپنی اصلاح احوال کرو اور اصلاح احوال یہ ہوتی ہے کہ چار چار چھ چھ صفحے کے خطوط اپنے جھگڑوں کے گھریلو جھگڑوں کے اور اس فلانا فلانا یہ پریشانی وہ پریشانی ارے ہم ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں ارے حالات تو سب اوپر کی طرف سے آتے ہیں بلائیں تیل اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہاں ہے اوپر بیٹھا اللہ تعالی اس کی طرف سے سارے حالات آتے ہیں اسی کے زیر قدم اما ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے اس کے زیر قدم آ جاؤ یعنی اس کی فرما برداری اور اس کی شریعت کی پابند ہو جاؤ تو ان شاء اللہ تعالیٰ خود بخود حالات صحیح ہو جائیں گے تم دعا کرانا تو کیا تم خود دعا بن جاؤ گے پھر لوگ تم سے دعا کرائیں گے تو تم اللہ کی طرف آؤ تو یہ حالات کیا کرانا ہے اپنے اپنے بنا باطنی گناہوں کی ظاہری گناہوں کی اصلاح کرانا اس طرف تو ہمارا دھیان شاد و ناظری اللہ ماشاء کوئی اپنی اپنے حالات لکھتا ہے کہ مجھے تکبر کی بیماری ہے یا مجھے عجوب کی بیماری ہے یا مجھے بدنغاہی کی بیماری ہے یا مجھے عیبت کی بیماری ہے حسد کی بیماری ہے جھوٹ کی بیماری ہے چگلی کی بیماری ہے اور اگر کبھی کسی نے لکھ بھی دیا تو اب ایک آدھ خط لکھا اور اس کے بعد غیر بس اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کو آپ تکلیف دیں کہ اپنی بیماری لکھیں اب وہ بیچارہ علاج لکھ رہا ہے اب غائب ہو گئے تو اس کی محنت تو ضائع ہو گئی آپ نے اس کا وقت ضائع کیا یا تو آپ تعلق ہی نہ کریں آپ کو فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو اتنے اتنے شعق ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے, بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں آپ وہاں چلے جاؤ وہاں سے اپنی اصلاح کراؤ کہ بھئی اصلاح تو کراؤ یہ تھوڑی کہ چپ چاپ بیٹھ گئے بس اور بیان سن لیا واہ وا کر لی سبحان اللہ کر لی بس یہ کام ہو گیا یہ طریقہ جو کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ طریقہ نہیں ہے اس کا اور نہ ہی یہ کبھی یہ شخص اللہ تک پہنچے گا بہت سے لوگوں کو معمولات بتائے معمولات ذکر بتائے بعض لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں اور بعض لوگوں کو بتائے تو انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا پلٹ کے کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب جب نہیں کرتے تو اللہ تک کیسے پہنچو گے بھائی جب ذکر اللہ نہیں کرو گے اور اللہ تا اللہ, اللہ نہیں کرو گے اللہ کو یاد نہیں کرو گے دل میں نور نہیں آئے گا اور دل میں جب نور نہیں آتا تو گناہ کا ادراک نہیں ہوتا دل میں روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے کا ادراک نہیں ہوگا جس جو آدمی نابینا ہو اس کو پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے جس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو ذکر اللہ نہیں کرتا ہو ظلمتی ہی ظلمت ہو گناہ گناہ ہو اس کو کیا پتہ چلے گا ایک سو گناہ کر ڈالے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا پھر اور جو اللہ اللہ کرے گا اللہ اللہ کرنا اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دل میں نور پیدا ہو اللہ کے نور کی روشنی آئے اور جب گناہ گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً اس کی ظلمت کا اندھیرے کا احساس ہو جائے جیسے اس وقت یہاں روشنی ہے اگر اگر بجلی کے اے سی والوں سے بند ہو جائے اچانک سے تو ہر آدمی گھبرا جائے گا اندھیرا ہو جائے گا تو اگر اس کو شروع ہی سے اندھیرے میں رہنے کی عادت ہو تو اس کو روشنی کا پھر جانے کا کیسے پتہ چلے گا تو عجیب معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھائی اس ایسے تعلق کا کوئی فائدہ نہیں اپنا نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں ہم نے کسی کو یہاں اشتہار نہیں دیا کہ ہم سے تعلق کرو ہم سے بیت ہو جاؤ جو جو ہوا اپنے شوق سے اپنے حسن زند سے اپنے نیک گمان سے ہو گیا اور ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں ہاں یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے تو بزرگوں کے جوابات حضرت والا کے جوابات سے ہم اس کی خدمت کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے کر لو ہمارے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں تو یہ, یہ طریقہ بیٹھے رہنا سست اور کچھ کام نہ کرنا ہی. یہ تو وہی کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کامیابی تو کام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی یہ یہ سب دنیا کے لیے انسان کتنی محنت کتنی فکر کرتا ہے کتنی تگ دو کرتا ہے کتنی مشقت کرتا ہے لیکن افسوس ہے کہ دین کے لیے جو ہے وہ بس اتنا کافی سمجھ لیا کہ فلاں صاحب سے ہم بیت ہو گئے اور کہیں کسی نے پوچھا ہاں فلاں صاحب سے بیت ہیں اچھا جی اور بیان روزانہ بیان سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں لیکن تعلق کوئی نہیں تو ایسے ایسے تو تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو بات بتلائی جائے اس کو بہت ہی اہتمام اور فکر کے ساتھ انجام دے اور پھر اس کی باقاعدہ اطلاع کرے کہ ہم نے یہ کام کیا اتنا کیا اتنا نہیں کیا نہیں ہو پا رہا ہے اس میں محنت کرے کوشش کرے دل نہ لگے تو لگائے دل کا لگنا فرض نہیں ہے لگانا فرض ہے ہمارے ذمے ہمارے اختیار میں جو کام ہے اس کام کو کرنا ہے اور جس کام کو جو کام ہمارے اختیار میں نہیں اس پہ ہماری پکڑ بھی نہیں اس لیے دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے دل کا لگانا اختیار میں ہے نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا تو نماز پڑھ نماز زبردستی پڑھو نس پر چبر کر کے پڑھو کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور بتاتا رہتا ہوں حضرت شیخ العدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حدیث نقل بھی کی ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اس کو اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا اور حقب کی مقدار اسی برس ہے اور قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہے اس حساب سے حضرت شیخ العدیث نے لکھا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم میں جلے گا ایک ایک نماز چھوڑنے کا جان بوجھ کر چھوڑنے کا اللہ منطاب اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور قضا نماز کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے معاف فرما دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اصرار کرتا رہے نماز قضا کرنے پہ تو یہ یہ اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے تو اس لیے یہ محنت دین دین بھی محنت سے آتا ہے مشقت سے آتا ہے دین خود بخود چپکایا نہیں جاتا اللہ نے فرمایا لا لاقرا حافظ دین دین کے اندر تمہیں اگر نہیں آنا چاہتے مت آؤ حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی رحیم ہے اور ایک صفت رحمان ہے صفت رحمان اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام بھائی باتیں مت کرو باتیں نہیں کرو یار باتیں کرنا ہو تو جاؤ باہر جا کے بات کرو تو صفت ایک صفت رحیم ہے ایک صفت رحمان ہے صفت رحیم صفت رحمان جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے کافر کے لیے بھی عام ہے جس سے وہ اس کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے اس کو اور دنیا کی نعمتیں سب چیز نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو صفت رحمان ہے جو ساری مخلوق کے لیے عام ہے لیکن صفت رحیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ضرور ختم ہو جائے گا یعنی صفت رحیم باقی رہے گی وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی اور کافر کو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے بھی نہیں ایک نعمت بھی نہیں ملے گی اس کو اور ساری اس نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہوں گی ساری صفت رحم رحین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اپنے فرما برداروں کے لیے عاشقوں کے لیے ہوگی صفت رحمان کا ظہور بند ہو جائے گا اس لیے جو اسی دنیا میں محنت کر لو ہر کام محنت سے آتا ہے دنیا کا کام بھی محنت سے ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہم گھر بیٹھے گریجویٹ کر لیں تو کام کو کیسے ممکن ہے کیا آپ گریجویٹ کر لیں کوئی بھی آپ کوئی بھی کی بات نہیں مانے گا تو گھر بیٹھے دین کیسے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری صفت رحمان ہے یہ سارے عالم میں اسلام پھیلا دیا وہاں رحمت کے وقف عام کر دی جہاں را دعوت اسلام کر دی یہ صفت رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سارے عالم میں پھیلا دیا اب جس کو جو چاہے اس کو قبول کر لے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے اور جو چاہے نہیں چاہتا اس کو قبول نہ کرے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کی اور اللہ کی رضا کی اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میرے عزیزوں اسی دنیا میں محنت کر لو دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ دنیا کے اندر تو ہزاروں رنگینیاں ہیں لیکن جو مچھلی کا معاملہ ہے پانی کے ساتھ وہ معاملہ کرو گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاذ مولانا رومی فرماتے ہیں گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست را با یبوست جنگ ہاس فرماتے ہیں کہ اگر خشکی پر ہزاروں رنگینیاں ہیں ہزاروں ننگی لڑکیاں ہیں ننگی فلمیں ہیں گانے ہیں لڑکے ہیں بدماشیوں کے لیے اور طرح طرح کے گناہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں لیکن مچھلیاں کیا کہتی ہیں ہمیں تو پانی سے دوستی ہے خشکی سے ہماری جنگ ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسی ہم خشکی پہ جائیں گے یہاں ہماری موت ہے اس لیے ان گندی حرکتوں میں گندے کاموں میں اور رنگینیوں گندی رنگینیوں کے اندر یہ رنگینیاں نہیں ہیں یہ موت ہے ہماری ایمانی موت ان ان کے دھوکے میں مت آؤ دنیا چند روز کی ہے اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے ساری حقیقت کھل جائے گی ان رنگینیاں اور یہ رنگینیاں ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں اور مجرمانہ ہوتی ہیں ان سے کچھ کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی مذہبی فانی سارے مزے اس کے فانی ہوتے ہیں اور حضرت نے فرمایا جو گناہوں سے لذت اٹھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو خارش کا مرض ہو اس کو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے لیکن جب کھجلاتے کھجلات کھجلاتے اس کی خال جاتی ہے اور خون ڈسنے لگتا ہے پھر جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے شامیانے اکھڑ گئے سارے جو ولیمے دعوتیں ہو رہی تھیں وہ سارے شامیانے اکھڑ گئے اجڑ گئے وہ گناہوں کی جو زندگی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے گناہ کا انجام اچھا نہیں ہے اس لیے جلدی جلدی اللہ کی طرف آ جاؤ جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ طبع قبول فرماتے ہیں مولانا فرماتے ہیں بازا بازا باز آنچ ہر ہستی بازا آ گرچہ گرچہ کفر گرچے, گرچے کافرو گھبرو بت پرستی بازا یعنی جلدی آ جاؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں جلدی آ جاؤ بازا بازا باز آنچ ہر ہستی بازا تم کوئی بھی ہو کتنے بھی گناہ کر بیٹھے کفر کر لیا اور بت پرستی کر لی کچھ بھی کر لیا بازا اللہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ جلدی سے آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں این دھر کہ ماں در گہ این دھر کہ ماں در گہ ہاں ایندھر کے ماں در گہ ہاں نومیدی نیز یہ وہ در ہے جو میرا در ہے یہ میرا در ہے یہاں ناؤمیدی نہیں ہے ایندھر کے ماں در گہ ندی نیز ہاں کہ یہ اس جگہ تم میرے در پہ آ گئے تو نومیدی نیز ستبار اگر توبہ شکستی بازار اگر تمہاری سو سو بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے اور تم کو شیطان مایوس کیے ہوئے ہے کہ تم تو ہر وقت پھر گناہ کرتے ہو لیکن پھر بھی تم میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارا کام بن جائے گا اس لیے یہ رنگینیوں سے اور گندگیوں سے اور ننگی فلمیں ننگی لڑکیاں ننگے لڑکے اور یہ سب یہ سب بدماشیاں یہ سب چھوڑ دو اور ان سے ایسے پرہیز کرو جیسے موت سے پرہیز کرو موت سے بھاگو ایسے بھاگو جان چھوڑا کہ ان سے تب جان چھٹے گی حضرت نے فرمایا تھا حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا اس طرح سے بھاگو گناہوں سے کہ جیسے کوئی جان لینے کو آ رہا ہو خنجر لیے اور انسان بھاگتا ہے اس سے بچنے کے لیے گناہ سے جب تک اس جذبے کے ساتھ نہیں بھاگو گے تو بچ نہیں سکو گے بس اگر عقلمند ہو تو اتنی بات کافی ہے اور یہ ہے یہ اطلاع و اتباع شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو آپ نے شیخ کا وقت بھی ضائع کیا اپنا بھی وقت ضائع کیا شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد اطلاع او اتباع اط ات ان کی و اعتماد کہ شیخ کے چار حق کیا ہیں اپنے احوال کی اطلاع کرنا اور اس کے بعد یہ اتباع کرنا جو شیخ تجویز دے اس کی اتباع کرنا اور پھر انقیاد یعنی پابندی سے اس کام کو کرنا دل لگے یا نہ لگے اس علاج کو کرنا اور اس کے بعد یہ اعتماد بھی رکھے کہ یہ جو علاج میرے لیے شیخ نے تجویز کیا ہے یہی میرے لیے مفید ہے اگر یہ نہیں ہے تو تعلق کا کوئی فائدہ نہیں کوئی دوسری جگہ ڈھونڈو جہاں آپ کو زیادہ فائدہ ہو گئی ہم یہاں کو آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے ہمارے حضرت نے ہمیں دعا سکھلائی ہے ہم یہی مانگ کے بیٹھتے ہیں یہاں کہ اللہ جن روحوں کو اس فقیر سے مناسبت ہو ان کو اس فقیر سے جوڑ دیجئے اور پھر ساتھ میں یہ بھی حضرت نے مانگنا سکھایا کہ جن روحوں کو اس فقیر سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجئے کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ امت کو امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا میں جرم عظیم سمجھتا ہوں کہ مناسبت نہ ہوئے بغیر فائدہ نہیں ہوتا اور بے مناسبت کے کسی کو ہم پکڑے رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ نے آنا ہم کیوں پکڑے کسی کو بھائی اگر مناسبت نہیں ہے دوسرا دروازہ دیکھو جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے ہیں آئے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے دیوانہ جسے بننا ہو وہ آئے بسر شوق اور فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور وہ کہیں اور جائے بھائی جس کو آپ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کوئی ناراضگی تھوڑی ہے جو یہاں مناسبت ہو وہاں دوسری جگہ چلے جاؤ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ یہاں ان کو بھائی فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں یہاں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مقصود تو فائدے سے ہے اللہ مل جائے اس سے بڑی کیا بات ہے اگر کسی کا رز دوسری جگہ لکھا ہے وہ آ جا کے اس سے رابطہ کر لے اس سے تعلق کر لے تو یہ یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ بیت ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا بیت ہونے کے بعد اپنے احوال کی اطلاع کرنا ضروری ہے اور اس کی ات, تجویز کی ات, اتباع کرنا اتباع تجویزات ضروری ہے گچے گرتے پڑھتے رہو لیکن کام تو کرتے رہو بھائی کام سے کام بنے گا بے کام کے تھوڑی کام بنے گا کام سے کام بنے گا بس صلہ تعالیٰ قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیری خلقی محمد امالی وصحبی اجمعین آمین رحمتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا وہ نہیں ہو رہا دوار کہیں چٹنا ہوتی ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے وہ, وہ بائک میں جاتے ہیں وہ بائک میں جاتے لڑکا سے چپل گر جاتے کہتا ہے ابو ابو گاڑی کو رکو چپل گر گئے تو کہتا ہے چورنگ چورنگی سے لے لیں گے تو وہ تو وہ اس سے ٹوپی گر جاتی ہے کہتا ہے ابو ابو گاڑی کو رکوا گاڑی کو رکوا ٹوپی گر گئی کہتا ہے چورنگی سے لے لیں گے امی گڈر میں گر جاتی ہے کہ کہتا ہے ابو ابو گاڑی کو رکوا امی گڈر میں گر گئی ابو کہتا ہے سے لے لیں گے لڑکا جو ہے نا اسکول سے رو رو کے آتا ہے ماں کہتی ہے کیوں رو رہے تو وہ کہتا ہے ماسٹر صاحب نے مارا ہے کیوں مارے ماسٹر صاحب کی کرسی میں انکرا تھا تو میں نے سوچا اس کے کپڑے خر... اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو میں نے اسے کرسی کھینچ لی ایک ملازم فیکٹری مالک سے صاحب میری شادی ہو گئی ہے اب میری تنخواہ بڑھا دیں فیکٹری مالک ہم صرف اور صرف فیکٹری کے باہر کے حادثات ہم صرف اور صرف فیکٹری کے اندر کے حادثات کے ذمہ دار ہیں فیکٹری کے باہر کے حادثات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ایک ڈاکٹر صاحب کو ہر بات پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی بہت عادت تھی ایک دن ایک مریض آیا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا انشاءاللہ ایک ایک صاحب دکان پہ گئے بھائی چار پانچ سو کیڑے مختلف قسم کے چاہیے آپ ان کا کیا کریں گے میں ان کو گھر لے جاؤں گا مالک مکان نے کہا ہے گھر جس حالت میں دیا تھا اسی حالت میں خالی کرو ایک حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے گئے اور جب مریض کے پاس گئے تو انہوں نے مریض سے کہا تمہارے پیٹ میں درد ہے مریض نے کہا جی انہوں نے کہا تم نے چنے کھائے ہیں مریض نے کہا جی حکیم صاحب باہر آئے تو شاک بہت معروب ہوا شاک نے کہا آپ کو کیسے پتا اس نے چنے کھائے ہیں حکیم صاحب نے کہا اس کی چارپائی کے نیچے چنے کے چھلکے تھے بس مجھے معلوم ہو گیا کچھ دن بعد شاگرد ایک مریض دیکھنے گیا اس نے के नीचे نیچے دیکھا وہاں جوتے پڑے تھے شاگرد نے مریض سے کہا آپ نے جوتے کھائے hmm. ایک چرسی چرس کے نشے میں جھول رہا تھا اور اس نے تالا کھول رہا تھا تو پڑوسی نے کہا میں مدد کر دیتا ہوں آپ کی کیسی بولا نہیں بس تم اس دیوار کو پکڑو یہ بہت زر زر سے ہو رہی کاشق نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا ایک عاشق نے اپنے گرل فرینڈ کے بھائی سے کہا اگر تم اپنی بہن کا ایک بار لا دو تو میں تمہیں دس روپے دوں گا گرل فرینڈ کے بھائی نے کہا اگر تم پچاس روپے دو تو باجی کی پوری وگ لا دوں گا بیگم مجھے یہ فقیر پسند نہیں شوہر کیا ہوا بیگم کل میں نے اس کو کھانا دیا تھا آج اس نے مجھے کھانا پکانے کی کتاب تحفے میں دی ہے امام صاحب ایک شخص کی پٹائی کر رہے تھے کسی نے پوچھا آپ اس کی پٹائی کیوں کر رہے ہیں امام صاحب نے کہا صبح سے پانچ دفعہ پوچھ چکا ہے چودہ اگست کی نماز کب ہوگی ایک پٹھان نے کہا میں جب چھوٹا تھا تو مینارے پاکستان سے گرا دوسرا پٹھان تو پھر تم بچ گئے یا زندہ زندہ تم بچ گئے یا مر گئے پٹال مجھے کیا پتا میں تو بہت چھوٹا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ